السلام علیکم پچھلے لیکچر کے اختتام کے قریب ہم نے اے ای وی ایل ٹری میں انسرٹ پروسیجر جو ہے اس کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور اس پہ وقت ختم ہو گیا تھا ہم صرف تین ڈیٹا آئٹمز اپنے ٹری میں ڈال پائے تھے تب میں نے یہ تجویز آپ کو دی تھی کہ آپ یہ مثال جو ہے کتاب میں موجود ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے ورنہ ہم آج اس مثال کو مکمل بھی کریں گے تو میں آپ کو فوراً اس سلائیڈ کی جانب لیے چلتا ہوں جس میں میں نے وہ ٹری دکھایا ہے جو کہ تین ڈیٹا آئٹمس یعنی کہ ایک دو اور تین کے ڈالنے اور ایک ری بیلنس یا ایک روٹیشن کے بعد بنا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ روٹ نوٹ جو ہے وہ نمبر دو والا بن گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو نوڈ ایک ہے یعنی کہ وہ نوڈ جس میں ڈیٹا آئٹم ایک ہے وہ نوڈ پہلے روٹ تھا اب آئیے آج ہم اس میں اور نمبرز ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ اس ٹری میں انسرٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ روٹیشن والا معاملہ بھی کرتے جائیں گے تاکہ ٹری جو ہے وہ ہر صورت میں ایوی ایل کنڈیشن کو سیٹسفائی کرے تو واپس آئیے سلائڈ پہ میں اب انسرٹ فور کال کرتا ہوں یعنی کہ جو ٹری اس وقت بنا ہوا ہے اس میں نمبر چار جو ہے اس کو ایڈ کرو تو یہاں پہ جیسے کہ شروع میں ہمیشہ سے رہا ہے بائن ریسرچ ٹری کے انسرٹ میں کہ ہم نئے ڈیٹا آئٹم کو روٹ سے کمپیر کرتے ہیں اور وہیں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ نیا آئٹم جو ہے یہ روٹ کے حساب سے لیفٹ سب ٹری میں جائے گا یا رائٹ سب ٹری میں جائے گا تو یہاں صاف ظاہر ہے کہ جب چار کو دو سے کمپیر کیا اب یہ خیال رہے کہ ایک جو ہے اب روٹ نہیں ہے روٹیشن کے بعد دو والا نوٹ جو ہے وہ روٹ بن چکا ہے چار اور دو کا موازنہ کیا تو یقیناً چار دو سے بڑا ہے تو اس لیے چار جو ہے وہ دو کے رائٹ سب ٹری میں اپنی جگہ تلاش کرے گا جب تین پہ آئے تو یہاں پہ بھی وہی بات کہ چار تین سے بڑا ہے اور آخر میں چار جو ہے وہ تین کا رائٹ سب ٹری یا رائٹ چائلڈ بن گیا اب یہاں پہ دوبارہ ہم بیلنس دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری اب کاروائی یوں ہے کہ جیسے ہم روڈ کو انسرٹ کرتے ہیں جیسے اس کی فائنل پوزیشن کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس کے بعد پھر ٹری کا بیلنس دیکھتے ہیں بلکہ پورے ٹری کا بیلنس اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر میں نوٹ چار کو لوں صرف اسی کو لوں تو اس کا یقیناً بیلنس جو ہے وہ صفر ہے کیونکہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز تو نل ہیں اگر میں نوڈ تین کو لیتا ہوں تو اس کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے وہ ون ہے اگر میں نوڈ 3 سے شروع ہوں اس کے رائٹ سب ٹری کی ہائٹ اب ایک ہے کیونکہ چار اس کا رائٹ سب ٹری بن گیا تو تین کا بیلنس فیکٹر کیا بنا مائنس ون جو کہ ٹھیک ہے اسی طرح اب لیفٹ پہ آئیے ون جو ہے اس نوٹ کا بیلنس فیکٹر کیا ہے زیرو اور اب فائنلی دو کے پاس آئیے دو کے لیفٹ سب ٹری کا بیلنس یا ہائٹ میکسیمم لیول کیا بنا ایک دو کے رائٹ سب ٹری کا بیلنس کیا بنا یا اس کا ہائٹ ہائٹ کیا بنی دو ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ ہے مائنس ون تو اس حساب سے اس ٹری میں یہ جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے ہر نوٹ کا بیلنس ایک یا ایک سے کم ہے اب ایوی ایل کنڈیشن اگر آپ کو یاد ہو تو وہ یہ نہیں کہتی کہ ہر نوٹ کا بیلنس صفر ہو یہ نہیں ہے کنڈیشن اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ صفر کب ہو سکتا ہے یعنی کہ ہر نوڈ جو ہے اس کا بیلنس فیکٹر صفر ہو تو اس کا جواب ہوگا کہ آپ کے پاس ایک پرفیکٹ کمپلیٹ بائنری ٹری ہو یعنی کہ ہر نوٹ کا لیفٹ اور رائٹ right سب چائلڈ ہے اور وہ ٹری پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے مکمل ہے یعنی کہ کوئی ایسا انٹیریئر نوڈ نہیں جس کے لیفٹ اور رائٹ چلڈرن نہ ہوں صرف اس صورت میں ہر نوڈ کا بیلنس فیکٹر زیرو ہوگا کنڈیشن یہ نہیں کہتی کنڈیشن کہتی ہے کہ کسی بھی نوٹ کا صرف روٹ کا نہیں پھر یاد دہانی صرف روٹ کا نہیں ہر نوڈ کا بیلنس جو ہے وہ صفر 1 یا مائنس یہ ہے وہ کنڈیشن تو اگر آپ یہ سلائڈ کی جانب دوبارہ دیکھیے تو اس میں یہ سارے نوٹ جو ہیں جو کہ فی الحال چار ہی ہیں یہ کنڈیشن سیٹسفائی کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ اب ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یعنی روٹیشن کے حساب سے یہ چار جو ہے اب اپنی فائنل جگہ پہ آ گیا آگے چلیے انسرٹ فائیو اب میں تیزی سے یہ کہوں گا کہ میں یہ یعنی اس طرح نہیں کہتا کہ بھئی پانچ کو دو سے کمپیر کرو پھر تین سے کمپیر کرو پھر چار سے کمپیر کرو یہ بات میرے خیال میں اب کافی واضح ہے کہ پانچ جو ہے یہ اس ٹری میں اس سرچ ٹری میں کہاں پہ جائے گا جو کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ وہ چار کا رائٹ سب ٹری بنے گا اچھا اب یہاں پہ اس ٹری کو لے کے جس میں چار کا رائٹ سب ٹری پانچ بنا اب ذرا آپ یہ جو بیلنس فیکٹرز ہیں یہ کمپیوٹ کریں پانچ کا بیلنس فیکٹر صفر چار کا بیلنس فیکٹر مائنس ون کیوں کیونکہ چار کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں تو وہ تو زیرو ہوا یعنی کہ یہاں سے اگر شروع ہوں تو لیف نوڈ آپ کو ملتا ہی نہیں بلکہ وہ ہے ہی نہیں البتہ چار سے اگر لیف نوڈ کی جانب جائیں تو ایک لیول جانے کے بعد آپ کو پانچ مل جاتا ہے یعنی کہ چار کے حساب سے اس کے رائٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ ون ہے اور لیفٹ کی ہائٹ جو ہے وہ سفر ہے تو ڈفرنس ہوا مائنس ون چلے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد تین پہ آئیے تین کے لیفٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ ہے سفر اور جو رائٹ سب ٹری ہے وہ ہے ٹو اب دیکھیے یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ avl ایل کنڈیشن کے حساب سے غلط ہو گیا یا وہ کنڈیشن اب سیٹسفائی نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو نوٹ 3 ہے اس کا جو رائٹ سب ٹری ہے وہ دو لیولز ڈیپ ہے اور اس کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ ہے ہی نہیں تو یہاں پہ وہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہو رہی جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ ارض کیا تھا کہ ہم انسرٹ کے فوراً بعد یہ بیلنس کنڈیشنز جو ہیں یہ ہر نوڈ کی ایویلویٹ کریں گے جو کہ آپ کے سامنے میں نے الفاظی طریقے سے کی ہے لیکن یقیناً یہ بعد میں ہمیں کوڈ میں ڈالنا پڑے گا تو اب جب ہم نے نیا نوڈ ڈالا یعنی کہ پانچ اور پھر ہم نے بیلنس فیکٹرز کمپیوٹ کرنے شروع کیے تو جیسے ہی ہم اس تین والے نوڈ پہ پہنچے یہاں پہ وہ کنڈیشن اب سیٹسفائی نہیں ہو رہی تو پھر وہی روٹیشن والی بات کہ اب روٹیشن ہمیں کرنی پڑے گی اور یہاں پہ اب فیصلہ کہ روٹیشن کس لنک کے ارد گرد ہوگی یا وہ کون سا لنک ہے جس کے جو دو نوڈ ہیں پیرنٹ اور چائل وہ اوپر نیچے ہوں گے تو میرے خیال میں اب یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے ہے ہے کہ جس نوڈ کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، یہی نوڈ اور اس کا جو رائٹ یا لیفٹ لنک ہے وہ لنک جو ہے اس کے ارد ہم روٹیشن کرتے ہیں تو آئیے واپس لائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ ایرو کے ذریعے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ روٹیشن جو تین اور چار کا لنک ہے ادھر ہوگی یعنی کہ تین جو ہے کسی طرح سے نیچے چلا جائے گا اور چار جو ہے وہ اوپر آ جائے گا بلکہ اگلی سلائیڈ پہ اب میں آپ کو یہ ٹری جو ہے جس میں یہ روٹیشن ہو گئی ہے وہ دکھاتا ہوں اس میں دیکھیے کہ چار جو ہے وہ اب نوڈ دو کا رائٹ نوڈ رائٹ چائلڈ بن گیا ہے اور تین جو ہے وہ چار کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے اور پانچ پہلے ہی چار کا رائٹ right چائلڈ تھا تو وہ وہی موجود ہے لیکن فورن آپ کو اب لگ رہا ہے کہ وہ جو بیلنس کنڈیشن ہے وہ اب سیٹسفائی ہو رہی ہے چونکہ اگر آپ تین پانچ اور ایک کو لیں ان کی تو بیلنس کنڈیشن صفر ہیں چار کو لیں تو اس کی بیلنس فیکٹر یا بیلنس کنڈیشن جو ہے اس کی ویلیو زیرو ہے کیونکہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز جو ہیں جس میں تین اور پانچ موجود ہیں ان دونوں کے اگر ہائٹس دیکھیں تو وہ ایک اور ایک ہیں لیفٹ کی بھی اور رائٹ کی بھی اور یقیناً ان, ان کا ڈفرنس جو ہے وہ سفر ہوا نوڈ دو جو ہے جو کہ فی الحال روٹ ہے اس کے لیفٹ سب کی ہائٹ جو ہے وہ ہے ایک چونکہ ایک ہی لیول نیچے جائیں تو آپ کو لیف نوڈ ون جو ڈیپسٹ نوڈ ہے وہ مل جاتا ہے البتہ اگر آپ رائٹ پہ جائیں تو اس کے رائٹ سب یہ چار والا ہے جو کہ ایک لیول پہ چار اور دوسرے لیول پ تین اور پانچ ہیں تو یہ دو لیولس ڈیپ ہے لیفٹ ہوا ایک لیول رائٹ ہوا دو لیولس اس کا ڈفرنس ہے مائنس ون اور یہ جو روٹ نوڈ ہے اس کا بیلنس فیکٹر بنا مائنس ون تو اب یہ کنڈیشن یہاں پہ بھی سیٹسفائی ہو گئی اس ٹری کو اب سامنے رکھیے اب میں آپ سے پھر وہی پوچھتا ہوں کہ اس کا ان آرڈر ریورسل کیا ہے دوبارہ اس سلائڈ کو دیکھیے ان آرڈر ریورسل اگر ہم اس کا کریں گے تو نکلے 3, 4, 5 اب میں واپس آپ کو پچھلی سلائڈ پہ لے جاتا ہوں جہاں پہ ابھی میں نے یہ 3 اور 4 جو لنک ہے ادھر روٹیشن نہیں کی یہاں پہ آپ دیکھیے بیلنس فیکٹر کیا ہے یا ادھر دیکھیے کہ اس کا ان آڈر ریورسل کیا ہے ایک دو تین چار پانچ یعنی دونوں کیسز میں ان آرڈر ریورسل جو ہے وہ وہی ہے جو کہ روٹیشن سے پہلے یا روٹیشن سے بعد اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ روٹ جو ہے وہ فی دو ہی رہتی ہے اگر آپ ان آرڈر ریورسل کو سامنے رکھیں تو میں اس ٹری کو اصل میں کافی طریقوں سے ری آرگنائز کر سکتا ہوں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ جو تین والا نوڈ ہے اس کو میں روٹ بنا دیتا اگر میں ایسا کرتا تو پھر ان آرڈر ریورسل کو پریزرو کرنے کے لیے جو دو نوڈ ہے وہ اس کا لیفٹ چائلڈ اور ایک والا نوٹ جو ہے وہ دو کا لیفٹ چائلڈ بن جاتا تو آپ اگر اس ٹری کو امیجن کریں تو تین جو ہے اس کا روٹ ہے ایک اور دو اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہیں اور چار اور پانچ جو ہے وہ اس کے رائٹ right سائڈ پہ ہیں اگر یہ صورتحال ہے کہ تین جو ہے اس کو میں روٹ بنا دوں اور دو اور ایک والے نوٹ جو ہے وہ اس کے لیفٹ چائلڈ اور سب اور گرینڈ چائلڈ بن جائے اور چار اور پانچ جو ہیں وہ اس کے رائٹ right چائلڈ اور رائٹ گرینڈ چائلڈ بن جائیں تو ان آرڈر ریورسل تو ٹھیک رہا ایک دو تین چار پانچ لیکن مسئلہ کیا پیدا ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب ہم نے بی ایس ٹی بنایا تھا سورٹرڈ ڈیٹا لے کے تو وہ لنک لسٹ بنی تھی تو اس وقت ایک تجویز یہی تھی کہ کیوں نہ اس پوری لنک لسٹ کو بالکل درمیان میں سے موڑ دیتے ہیں یعنی کہ ایک حصہ اس کا لیفٹ سائیڈ کر کر دیتے ہیں اور اس کا دوسرا حصہ آدھا جو ہے اس کا رائٹ right بنا دیتے ہیں اور درمیان میں ایک نوٹ جو ہے وہ روٹ بن جائے گا اس سے وہ لنک لسٹ جو ہے اس کا لیول جو ہے ٹوٹل لیول وہ آدھا رہ جاتا لیکن تب میں نے بات کی تھی کہ ٹری تو چلو چھوٹا ہو گیا لیکن یہ شیلو ہے یعنی اگر اس کے لیولز کو دیکھا جائے تو ابھی بھی اس کے لیفٹ اور رائٹ right کے جو لیولز ہیں وہ کافی نیچے جا رہے ہیں تو یہی وہ وجہ ہے کہ ہم ادھر اس مثال میں اس طرح ٹری کو ری آرگنائز نہیں کرتے کہ اس سے ٹری جو بنے وہ شیلو ہو نہیں ہم جیسے ہی ہمیں کوئی نوڈ ملتا ہے جس کا بیلنس فیکٹر مائنس ٹو ہے تو وہی ہم روٹیشن کرتے ہیں اور اس کی بنا پر جو ٹری ہے وہ بیلنس رہتا ہے وہ شیلو نہیں رہتا یہ جو کاروائی روٹیشن کی ہے اب ہم کرتے جائیں گے تو واپس اگر آپ سلائڈ کی جانب آئیے تو میں اب اس میں ایک اور ڈیٹا آئٹم ڈالتا ہوں وہ ہے انسرٹ سکس اچھا اب میں نے جب چھ کو ڈالا تو اس کی پوزیشن بنی کہ بھئی وہ یہ جو پانچ والا نوڈ ہے یاد رہے کہ میں نے تین چار جو لنک ہے اس پہ روٹیشن کر دی ہوئی ہے تو اب چار جو ہے وہ رائٹ سب ٹری کا روٹ ہے جو ہے وہ پانچ کا رائٹ چائلڈ بنے گا اچھا یہاں پہ آپ ذرا بیلنس کا دیکھیے حساب چھ جو ہے اس کا تو بیلنس فیکٹر صفر ہے پانچ کا بیلنس فیکٹر صفر مائنس ون ہے تین کا بیلنس فیکٹر صفر چار کا بیلنس فیکٹر کیا بنا مائنس ون اور اس کی وجہ یہ کہ اس کا لیفٹ سبٹری جو ہے اس میں صرف تین ہے یعنی کہ ایک ہی لیول نیچے جانے پہ آپ کو لیفٹ روڈ مل جاتا ہے البتہ جب رائٹ پہ آپ جائیں تو آپ کو دو لیولز نیچے جانے پہ اس کا لیف نوڈ چھے ملتا ہے تو چار کا جو بیلنس فیکٹر ہے وہ ہے مائنس ون. اچھا اب آئیے دو پہ دو کا جو لیفٹ ٹری ہے اس میں اگر آپ ایک لیول نیچے جائیں تو آپ کو لیف نوڈ ملتا ہے ون. تو یعنی کہ لیفٹ سائڈ کا جو, کی جو ہائٹ ہے وہ ہے ون رائٹ سائٹ کی ہائٹ آپ دیکھیے کہ دو سے اگر شروع ہو تو کہاں پہ جا کے آپ کو ڈیپسٹ لیف نوڈ ملتا ہے وہ ہے چھ ایک لیول پہ چار دوسرے لیول پہ تین اور پانچ اور تیسرے لیول پہ جا کے آپ کو 6 ملا یعنی کہ دو نوڈ جو ہے اس کے رائٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے وہ بنی تین جبکہ اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ جو ہے وہ ہے ایک تو یہ میں نے صورتحال اس طرح انڈیکیٹ کی ہے کہ یہ جو نوڈ دو ہے اس کا بیلنس فیکٹر اب مائنس ہو گیا اور جو اب آپ پہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ جیسے ہی ہمیں یہ نوڈ ملتا ہے جس کی بیلنس فیکٹر مائنس ہوتا ہے اس کے ایک لنک پہ ہم روٹیشن کرتے ہیں اور دیکھیں ہم نے روٹیشن کس کس طرف کی ہم نے دو اور ایک والے لنک پہ نہیں کی ہم نے اس کے رائٹ ٹری میں لنک جو لنک ہے اس میں روٹیشن کریں گے اور اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ بھائی یہ جو رائٹ ٹری ہے یہی لمبا ہو گیا ہے یا بڑا ہو گیا ہے تو کسی طرح اس کو اوپر پل کرنا پڑے گا اچھا جب ہم اس کو روٹیشن کرتے ہیں جو کہ میں نے یہ ایرو سے شو کیا ہے تو دیکھیے نئے ٹری کی شکل کیا بنتی ہے چار جو ہے اب وہ اس کا روٹ بن گیا دو جو ہے وہ پہلے روٹ تھا وہ اب چار کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے پانچ اور چھ ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور چار کے حساب سے وہ ابھی بھی چار کے رائٹ سب ٹری ہیں البتہ یہ جو تین نوڈ ہے اگر میں آپ کو پچھلی سلائیڈ دوبارہ دکھاؤں تو دیکھیے تین جو تھا وہ چار کا لیفٹ چائلڈ تھا لیکن روٹیشن کے بعد دیکھیے تین جو ہے اب چار کا لیفٹ چائلڈ نہیں رہا بلکہ دو کا رائٹ چائلڈ بن گیا ہے کیونکہ چار نے اب دو والا جو نوڈ ہے اس کے ساتھ اپنا لیفٹ لنک بنانا ہے اچھا پھر میں وہی سوال آپ سے یہی پوچھوں گا کہ اب مجھے اس کا ان آرڈر ریورسل بتائیے وہ کیا ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھ اب یہ نہ آپ کہیے کہ بھئی یہ نمبر چونکہ ایک سے لے کے چھ تک ہیں تو اس لیے ترتیب ان کی بنی ایک دو تین چار پانچ چھ نہیں ایسے نہ کیجئے بلکہ اس ان نوٹس کو باقاعدہ جیسے ان آڈر ریورسل کرتے ہیں ویسے کیجئے چار سے اگر شروع ہوں گے تو پہلے دو پہ آئیں گے دو سے پھر آپ ایک پہ آئیں گے ایک سے آپ لیفٹ پہ نل پوائنٹر آپ کو ملے گا پھر واپس آپ ایک پہ آئیں گے ایک فائنلی پرنٹ ہوگا پھر آپ رائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ وہ نل ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ان آڈر کی پریکٹس کریں کیونکہ یہ ہی اس پروسیجر کا جو مین جو آئٹم جو, جو ہے جس, جس, جس کی بنا پہ ہم یہ روٹیشن کر رہے ہیں ہم اس ان آرڈر کو ہی پرزرو کر رہے ہیں تو اب دوبارہ اس کے باقاعدہ جیسے ان آڈر ٹریورسل ہوتا ہے وہ کیجئے ایک دو تین چار پانچ اور 6 اور اگر میں واپس آپ کو انبیلنس ٹری دکھاؤں تو یقیناً ان آرڈر ریورسل ابھی بھی وہی ہے ایک دو تین چار پانچ اور 6 اب یہاں پہ پھر میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ٹری جو ہے اب ایسا ہے کہ اس میں میں نے روٹیشن کر دی چار جو ہے وہ اب نیا روٹ بن گیا یہاں پہ میں یہ دوبارہ کہتا چلوں کہ دیکھیے ٹری کا جو روٹ ہوتا ہے یا روٹ نوٹ جو ہوتا ہے وہ ہم اس طرح انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ وہ سب سے اوپر ہم بناتے ہیں تصویری خاکوں میں لیکن یہاں پہ صاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ روٹ جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ شروع میں تھا جبکہ اگر آپ کو بی ایس ٹی کی مثال یاد ہو تو جو روٹ نوٹ پہلے ایک دفعہ بن گیا تھا وہ تھرو آؤٹ جو مرضی آپ کریں انسرشن کے پوائنٹ آف ویو سے انسرٹ کرتے جائیں روٹ نوٹ وہی رہتا تھا بکیا نوٹ جو تھے وہ رائٹ سب ٹری میں جاتے تھے ہاں اگر ہم بیس ٹی میں اس نوٹ کو ڈلیٹ کر دیں تو یقیناً پھر ایک نیا نوڈ, root node آئے گا. وہ ایک علیحدہ بات ہے وہ تو دونوں کیسز میں ہوگا کہ روٹ کو اگر نکال دیا وہ تو پھر نکل گئی لیکن بی میں روٹ نوٹ جو ہے وہ وہی رہتا ہے جو کہ سب سے پہلے آیا تھا جبکہ اے وی کے اندر روٹ نوٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے میں آپ سے یہ بھی پوچھتا چلوں کہ اگر یہیں پہ فائنڈ کی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ فائنڈ سکس میں کال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس ٹری میں چھ موجود ہے کہ نہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ ان بیلنس ٹری جس میں فی حال دو تھا میں نے یہ چار کو روٹ نہیں بنایا تھا یعنی کہ ابھی یہ روٹیشن نہیں کی تھی تو چھ ڈھونڈنے میں آپ کو کتنے لنکس ٹریولس کرنے پڑیں گے میں آپ کو دوبارہ وہ ان بیلنس ٹری دکھاتا ہوں جس میں میں نے ابھی چھ انسرٹ کیا تھا دیکھیے اور مجھے اب بتائیے کہ کتنے لنکس آپ کو ٹریورس کرنے پڑیں گے جن کے بعد آپ اس 6 والے نوٹ پہ پہنچیں گے اور اس وقت دو جو ہے وہ روٹ ہے دو سے شروع ہوئے چونکہ چھ جو ہے وہ دو سے بڑا ہے اس لیے دو کے رائٹ سب ٹری میں آپ اس کو ڈھونڈیں گے چار پہ آئے ایک لنک ٹریورس ہوا چار سے چونکہ 6 بڑا ہے اس لیے آپ چار کے رائٹ لنک کو فالو کریں گے یہ دوسرا لنک فالو کیا پھر پانچ پہ آئے پانچ سے چھ بڑا ہے تو اب آپ اس کے بھی رائٹ لنک کو فالو کریں گے تو یہ ہوا تیسرا لنک جو آپ نے فالو کیا یعنی کہ تین لنکس فالو کرنے کے بعد آپ چھ پہ, پہ پہنچے اب میں آپ کو فورن اگلی سلائڈ دکھاتا ہوں جہاں پہ اب میں نے روٹیشن کر دی ہے اب یہ سوال کہ کتنے لنکس فالو کرنے پہ آپ چھ تک پہنچیں گے اور یہاں یہ لحاظ رہے کہ روٹ جو ہے اب دو نہیں ہے چار ہے چار سے آپ شروع ہوئے چھ اس سے بڑا ہے ایک لنک فالو کیا پانچ اور پانچ جو ہے اس سے آپ فالو کریں تو آپ کو چھ والا نوڈ مل جائے گا یعنی کہ صرف دو لنکس فالو کریں گے بلکہ یہ آپ میتھمیٹکلی پروو کر سکتے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ نہیں کریں گے کہ ایوی ایل ٹری میں آپ کو میکسیمم 1.44 پوائنٹ ان لیول تک سرچ کرنا پڑے گا جس کے بعد آیا آپ کو وہ نوڈ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا فیصلہ ہو جائے گا جبکہ بی ایس ٹی کی مثال رکھیں جس میں سورٹڈ ڈیٹا میں نے آپ کو دیا تھا جس میں یاد رہے کہ وہ لنک لسٹ بنی تھی وہاں پہ کیا تھا لنک لسٹ میں تھا کہ فرض کریں یہ جو چھ نوڈ ہے یہ ہم نے دیکھے سب سے آخر میں انسرٹ کیا ہے. اگر میں یہاں آپ سے پوچھوں کہ اس کا بی ایس ٹی بنائیں ان 6 نمبروں کا بی ایس ٹی بنائیں تو وہ لنک لسٹ جیسا ٹری بنے گا جس میں ایک جو ہے وہ شروع میں ہوگا اور چھ سب سے آخر میں ہوگا وہاں پہ کتنے لنکس آپ کو فالو کرنے پڑیں گے ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ اور پانچ سے 6۔ یعنی کہ یہ پورے پانچ لنکس فالو کریں گے تو آپ کو چھ ملے گے جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوی ایل ٹری میں جو ہمارا مثال والا ٹری ہے اس میں مجھے صرف دو لنکس فالو کرنے پڑے بیلنسنگ کے بعد چار سے شروع ہوا پانچ پہ گیا پانچ سے فوراً چھ مل گیا مجھے اور ان جنرل جیسے کہ میں نے کہا میتھمیٹکلی آپ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ آپ اے وی ایل ٹری جتنا بڑا مرضی بنا لیں جتنا مرضی اس میں ڈیٹا ڈال لیں اگر وہ بیلنسٹ ہے یعنی کہ ای وی ایل ٹری یا وہ ہائٹ بیلنسٹری ہے تو آپ کو ورسٹ کیس میں 1.44 لاغ بیس ٹو این جبکہ این جو ہیں وہ نمبر آف نورڈز ہیں اتنے لیولز کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو ڈیٹا آئیٹم آپ دون رہے ہیں وہ اس ٹری میں موجود ہے کہ نہیں تو دیکھئے آپ کو اس, اس کاروائی سے کتنا فائدہ ہوا آپ کے پاس ڈیٹا چاہے سورٹڈ آئے چاہے انسورٹیڈ آئے آپ اپنا ٹری جو ہے اس کو بیلنس رکھتے ہیں جس سے آپ کی سرچ ابھی بھی لاگ این کیونکہ 1.44 تو ایک فیکٹر ہے وہ تو کانسٹنٹ ہے اصل چیز ہے لاگ این این اب بے شک لاکھ ہو جائے لاکھ کی صورت میں بی ایس ٹی بنا ایک لنک لسٹ جس میں لاکھ نوڈز ہیں وی ایل ٹری بنا جس میں میکسیمم لیول لاگ بیس ٹو ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ جو کہ تقریباً بیس کے قریب ہے اس کو ون پوائنٹ فور فور سے ضرب دے دیں تو چلیں وہ پچاس فیصد چالیس فیصد اور بڑھ گیا جو کہ ابھی بھی زیادہ نہیں ہے بیس کا پچاس فیصد کتنا کر ہو جائے گا دس اور بڑھا لیں اس کے اندر تیس لیول ہو جائیں گے یقیناً تیس جو ہے وہ لاکھ سے بہت بہتر ہے ابھی یہ کاروائی مکمل نہیں ہوئی ابھی ہم اس میں اور نوڈز بھی ایڈ کرتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کے اندر اور ڈیٹا آئٹمس ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ روٹیشن جو ہے یہ کہاں کہاں پہ کیسے ہم کرتے جاتے ہیں جس کی بنا پہ یہ ٹری جو ہے یہ ایوی ایل کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتے ہوئے ہائٹ بیلنس ٹری رہتا ہے تو واپس لائٹ کی جانب آئیے اب اس کے اندر میں نے سیون نمبر سیون انسرٹ کیا جس کی پوزیشن بنی چھ کا رائٹ right چائلڈ اور یہ وجہ آپ کو سامنے ہوگی کہ یہ سات جو ہے یہ چھ کا رائٹ right چائلڈ کیوں بن رہا ہے یہیں پہ اب میرے خیال میں آپ کے لیے خاص طور پہ اتنے سمپل سے ٹری کی بیلنس فیکٹرز نکالنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو یہ پانچ والا نوڈ ہے یہاں پہ آ کے بیلنس خراب ہو گیا ہے اور دیکھیے اگر آپ اوپر جائیں تو چار کا بھی بیلنس خراب ہو جائے گا بلکہ اس کا بیلنس ٹھیک ہے پانچ کا جو ہے بیلنس وہ خراب ہو گیا ہے. اور چونکہ یہ خراب ہو گیا ہے تو ہم فوراً یہیں پہ اب روٹیشن کریں گے اور روٹیشن میں کون سے نوڈ انوالوڈ ہیں پانچ اور چھ یعنی کہ یہ جو لنک ہے ادھر میں روٹیشن کرتا ہوں اور روٹیشن پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چھ نوڈ ہے یہ اوپر آئے گا چار کا رائٹ right چائلڈ یہ بن جائے گا اور پانچ جو ہے وہ اس کا لیفٹ چائلڈ بن جائے گا تاکہ وہ ان آڈرسل جو ہے وہ برقرار رہے جو کہ میں اگر اب اس بیلنس جس میں میں نے اب روٹیشن یہ کر دی ہے اس ٹری کو آپ کے سامنے پیش کروں تو دیکھیے کہ اب نہ صرف یہ ٹری پرفیکٹلی بیلنسڈ اور پرفیکٹ کمپلیٹ بائنڈری ٹری بن گیا ہے بلکہ اس کا ان آڈر ریورسل بھی وہی ہے جو کہ پہلے تھا یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات چلیے اب آگے چلتے ہیں اس میں اور ڈیٹا ڈالتے ہیں اور پھر وہی روٹیشن والی کاروائی ہم جاری رکھتے ہیں انسرٹ 16 اب یہ نمبر جو ہے اس ٹری میں کہاں جائے گا یقیناً وہ ساتھ کا رائٹ right چائلڈ بنے گا کیونکہ یہ ان تمام نمبروں سے بڑا ہے اور سات چونکہ اس وقت سب سے بڑا نمبر ہے اسٹری میں اور یہ رائٹ موسٹ نوڈ ہے تو یقیناً سولہ جو ہے وہ اس کا رائٹ right چائلڈ بنے گا یہاں پہ اب فوراً دیکھیے کہ جو ہائٹ کنڈیشن ہے وہ سیٹسفائی ہوتی ہے کہ نہیں سولہ جو ہے اس کی اس کا جو بیلنس فیکٹر وہ صفر ہے پانچ جو ہے اس کا بیلنس فیکٹر بھی صفر ہے سات جو ہے اس کا بیلنس فیکٹر مائنس ون ہے چھ کا بیلنس فیکٹر کیا ہے اس کا لیفٹ سب ٹری اگر آپ ہائٹ کے حساب سے دیکھیں تو ایک لیول پہ جا کے آپ کو اس کا ڈیپسٹ لیف نوڈ یعنی کہ پانچ مل جاتا ہے رائٹ سائڈ پہ جائیں تو سات اور اس کے بعد سولہ یعنی کہ دو لیولز نیچے جائیں تو آپ کو اس کا ڈیپسٹ لیف نوڈ ملتا ہے تو 6 کا جو بیلنس فیکٹر وہ ہوا مائنس ون دو کا بیلنس فیکٹر صفر ہے چار کا بیلنس فیکٹر کیا ہوگا اس کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ دو لیولز ڈیپ ہے اس کا رائٹ سب ٹری جو ہے وہ تین لیولز ڈیپ ہے 2- 3-1 ہوا تو اب دیکھیے کہ یہ سارے نوڈز جو ہیں، ان کے بیلنس فیکٹر ہیں یا ون ہیں، یا مائنس ون ہے تو یہ ٹری جو ہے اب بالکل ایویئل کنڈیشن کے حساب سے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں مائنس ٹو یا مائنس تھری جیسی ویلیو نکل رہی ہیں تو آئیے اگلے انسرشن کی جانب چلتے ہیں پہ کیا ہے ہے وہی وہ اپنی جگہ کہاں پہ تلاش کرے گا یقیناً وہ سولہ کا لیفٹ چائلڈ بنے گا کیونکہ سات سے بڑا ہے لیکن سولہ سے چھوٹا ہے یہاں پہ فوراً آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو نمبر سات والا نوڈ ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ مائنس اب ہو گیا کیونکہ اس کا لیفٹ ٹری تو ہے ہی نہیں جبکہ اس کے رائٹ right ٹری میں اگر آپ اس کے ڈیپسٹ نوٹ تک جائیں یعنی کہ سات سے شروع ہوں تو ایک لیول پہ سولہ ملتا ہے اور پھر دوسرے لیول پہ پندرہ ملتا ہے یعنی کہ رائٹ سب ٹری کی ہائٹ ہوئی دو لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ صفر ہے تو سات کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ مائنس ہوا اور جیسے میں کرتا آ رہا ہوں یہاں پہ اب میں سات اور 16 والا جو ہے اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں دیکھیے جب میں نے روٹیشن کی سولہ تو اوپر آ گیا اور ساتھ اس کا لیفٹ چائلڈ بن گیا اور پندرہ جو ہے وہ ساتھ کا رائٹ چائلڈ بن گیا ہے کیونکہ دیکھئے پندرہ اب سولہ کا لیفٹ چائلڈ نہیں بن سکتا کیونکہ ساتھ نے بننا ہے لیکن مسئلہ آپ دیکھیے کیا ہوا سولہ والا اوپر آ تو گیا لیکن اس کا بیلنس فیکٹر اب پھر ٹو ہو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیفٹ سب ٹری میں دیکھیں آپ کتنے لیولس تک جائیں تو آپ کو لیف لوڈ ملتا ہے سولہ سے شروع ہوئیے سولہ سے آپ سات پہ گئے سات سے آپ پندرہ پہ گئے یہ ہیں دو لیولس ڈیپ رائٹ سائڈ پہ جائیں تو کچھ نہیں تو یہاں پہ اب اس کا بیلنس فیکٹر کیا ہوا دو لیکن ہم تو یہاں پہ روٹیشن کر رہے تھے ہم نے روٹیشن کی تھی جب ہم نے پندرہ ایڈ کیا تھا سات کا رائٹ چائل جو تھا وہ سولہ تھا اور سولہ کا لیفٹ چائل ہم نے کو بنایا تھا. ساتھ پہ ہم نے دیکھا کہ اس کا بیلنس فیکٹر مائنس ٹو ہو گیا ہے پھر ہم نے وہاں پہ روٹیشن کی روٹیشن کے بعد اب صورت حال کیا بنی سولہ تو اوپر آ گیا لیکن بکیا جو ساتھ اور پندرہ والے نوڈس ہیں ان کی پوزیشن کچھ ایسی بن رہی ہے کہ یہ ٹو والا فیکٹر جو ہے یہ پھر آ گیا آخر یہ ہوا کیا کیوں نہ ہماری روٹیشن جو ہے اس نے اب اس کو یہ جو نوڈس کو ری ارینج کیا جس کی بنا پہ وہ ایوی ایل کنڈیشن ہو جائے اچھا یہاں پہ اب وہ کمپلیکس کیس آتا ہے کہ یہ جو ابھی تک جو روٹیشن کرتے آ رہے ہیں وہ ہے سنگل روٹیشن یعنی کہ ہم ایک ہی لینک کو لے کے دو نوٹس کو اوپر نیچے کر کے ان کے جو لیفٹ اور رائٹ چلڈرن ہیں ان کو ری ارینج کرتے ہیں ان آرڈر ریورسل کے حساب سے اور ابھی تک ہمارا ٹری جو تھا وہ ایویئل کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہا تھا یہاں پہ البتہ وہ سنگل روٹیشن اب ہمارے سود مند ثت نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے سنگل روٹیشن کی ہے لیکن ٹری ابھی تک اس میں ایک نوڈ ہے یہ سولہ والا نوڈ جس میں کہ وہ ایویئل کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہو رہی یہاں پہ اب ہمیں تھوڑی سی اس کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے تھوڑی سی فارمل کاروائی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس صورت حال کا حل کیا ہے تو واپس سلائیڈ کی جانب یہاں پہ میں نے یہ باتیں دہرائی ہیں کہ دا سل روٹیشن ڈز ناٹ سیم ٹو ریسٹور دا بیلنس یعنی جو ابھی تک ہم یہ ایک لنک کے جو دو نوٹس تھے ان کو اوپر نیچے کر کے ٹری کو ایوی ایل کنڈیشن کے حساب سے بیلنس کر دیتے تھے وہ تو نہیں ہو رہا اور دوسری بات میں نے لکھی ہے کہ problem پرابلم از دیٹ دا نوٹ ففٹین از این ان سب ٹریٹ از ٹو ڈیپ یعنی کہ یہ جو پندرہ نوڈ ہے یہ ایسے ٹری میں جا رہا ہے ایک سب ٹری میں جو کہ انر ہے اب یہ ان لفظ سے تو بات نہیں بنے گی کہ یہ اس سے مطلب کیا ہے تو تیسری بات جو میں نے لکھی ہے کہ لیٹس ری وزٹ دا روٹیشن یعنی کہ ہم ان روٹیشنس کو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں اور وہ اس طرح یہ اب ایک فارمل طریقے سے کہ لیٹس کال دا نوڈ دیٹ مسٹ بی ری بیلنسڈ الفا الفا کیا ہے یہ وہ نوڈ ہے جس کا بیلنس فیکٹر جو ہے یہ دو یا مائنس دو ہو جاتا ہے یہ ابھی تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ شروع میں سے جب ہم ٹری بنا رہے تھے تو جب بھی ایک نوڈ کا رائٹ یا لیفٹ سب ٹری اس کے لیفٹ سے دو لیولس تک زیادہ ہوتا تھا تو فوراً اس نوڈ کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ ٹو یا مائنس ٹو ہو جاتا تھا اور ہم اس کو لے کے روٹیشن کرتے تھے اب میں اس نوٹ کو ایلفا کہہ رہا ہوں یعنی وہ نوٹ جس کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ دو ہو گیا ہے تو واپس لائٹ کی جانب آئیے لیٹس کال دا نوٹ دیٹ مسٹ بی ری بیلنس ایلفا یعنی کہ وہ نوٹ جس کا دو ہے سنس any node has ایٹ موسٹ ٹو چلڈرن یعنی کوئی بھی نوٹ اگر آپ اسٹری میں لیں تو اس کے ہمیشہ دو چلڈرن ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بائنری ٹری ہے اینٹ این بیلنس ریکوائرز ٹو سب ٹری ڈر بائی ٹو دا وائلشن ول اکھر ان فور کیسز میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایلفا جو نوڈ ہے اس کے دو children ہوں گے یا دو لیفٹ اور رائٹ سب ٹری ہوں گے چونکہ یہ تو بائنری ٹری ہے یہ تو کنڈیشن ابھی تک نہیں ہم نے ریلیکس کی ایوی ایل ٹری بائنری ہی ہے اور دوسری یہ بات کہ چونکہ یہاں پہ بیلنس ہوا ہے تو جو ڈفرنس ہوگا وہ دو ہوگا دو سے ہم کبھی نہیں اس کو بڑھنے دیتے جیسے ہی دو ہوتا ہے ہم روٹیشن کر دیتے ہیں البتہ یہاں پہ وہ سنگل روٹیشن اب کام نہیں آ رہی تو اصل میں روٹیشن کے چار کیسز بنتے ہیں جو کہ میں نے اگلی سلائڈ پہ اب آپ کو دکھائے ہیں پہلا کیس ہے اب ذہن میں ایلفا نوٹ کو رکھیے اس کا left tree ذہن میں رکھیے اور اس کا رائٹ رائٹ سب ٹری ذہن میں رکھیے این انسرشن of the left چائلڈ of alpha میں نے آپ سے کہا کہ ذہن میں تصویر ایسے بنائیے کہ ایلفا نوڈ جو ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ 2 یا 2 ہو گیا الفا کا ایک لیفٹ سب ٹری ہے اور یہ سوچیے کہ یہ جو نیا نوڈ ہے یہ ایفا کے لیفٹ سب ٹری میں کہیں چلا گیا وہ کہاں گیا وہ خیر فی الحال بحث کرنے کی ضرورت نہیں لیفٹ ٹری میں کہیں نہ کہیں اس نے اپنی جگہ تلاش کر لی دوسرا بعد میں آپ دیکھیں گے کہ کیس ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیا نوڈ ہے یہ ایلفا کے رائٹ سب ٹری میں کہیں چلا گیا تو واپس لائٹ پہ ان چار کیسز کی جانب چلتے ہیں کہ این انسرشن ان ٹو لیفٹ سب ٹری آف دا لفٹ چائلڈ آف ایلفا دوسرا کیس این انسرشن ان ٹو رائٹ سب ٹری آف دا لیفٹ چائلڈ آف الفاسرشن ان ٹو لیفٹ سب ٹری ان ٹو رائٹ سب of the right child of Alpha یہ اب چار کیسز آپ کے سامنے ہیں تو میں یہاں پہ اگر ذہن میں تصویری خاکہ بناؤں تو ہو یہ رہا ہے ایلفا نوڈ وہ ہے جس کا بیلنس جو ہے اب ٹو یا مائنس ٹو ہو گیا ایلفا کا ایک رائٹ right اور ایک لیفٹ چائلڈ یا دونوں موجود ہو سکتے ہیں تو یہ چار کیسز اس طرح کر رہے ہیں کہ ایلفا کے لیفٹ چائلڈ کو لیں اور پھر اس کے لیفٹ سب ٹری کو لیں یا ایلفا کے لیفٹ سب جو چائلڈ ہے اس کے رائٹ سب ٹری کو لیں اس کے بعد ایلفا کے رائٹ چائلڈ کو لیں اور اس کے آگے جو ہیں سب ٹری دیکھیں جہاں پہ یہ نیا نوٹ گیا ہے اور آخر میں ایلفا کے رائٹ سب ٹری میں یا رائٹ چائلڈ جو ہے الفا کا اس کے رائٹ سب ٹری کو لیں جہاں پہ یہ نیا نوٹ چلا گیا ہے تو اگلی سلائڈ پہ میں نے یہ بات لکھی ہے کہ دا انسرشن کس آن دی آؤٹ That is left left اور رائٹ رائٹ ان کیسز ون اینڈ فور ابھی فی الحال یہ اس کو نہ سوچیے کہ یہ left left اور right right کیا ہے یہ ابھی میں آپ کو تصویر خاکوں سے دکھاؤں گا فی الحال یہ کہ میں نے چار cases میں یہ کہا ہے کہ اگر انسرشن outside سائڈ میں ہوتی ہے تو یہ بنتے ہیں cases ون اور فور اور پھر میں نے دوسری بات یہ لکھی ہے کہ سنگل روٹیشن کین فکس دا کیسز ون اینڈ فور چلے یہ بات سامنے رکھیں ابھی کہ سنگل روٹیشن جو ہے وہ کیسز ون اور فور کو ٹھیک کر دے گی اور تیسری بات کہ insertion occurs on the inside in cases 2 and 3 which a single rotation cannot fix تو اس سلائڈ پہ میں ان چار cases کے دو گروپس بنا رہا ہوں گروپ ایک اور چار جو ہے یا پہلے گروپ میں میں نے کیس 1 اور 2 ڈالا جس کے بارے میں میں نے یہ دوسرے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ سنگل روٹیشن سے یہ کیس جو ہے یہ ہینڈل ہو جائے گا یعنی کہ ہم سنگل روٹیشن کے ذریعے ٹری کو بیلنس کر پائیں گے اگر وہ کیس ون اور فور ہے اور اگر کیس ٹو اور تھری ہے تو یہ سنگل روٹیشن سے کام نہیں چلے گا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظی کاروائی سے شاید بات اتنی واضح نہیں ہو رہی تو آئیے اب ان کے تصویری خاکے بناتے ہیں آخر یہ کیسز ہیں کیا اور ان کا مطلب کیا ہے اور پھر آخرے کار یہ سنگل اور اب یہ نئی بات یہ ڈبل روٹیشن والا معاملہ کیا ہے تو اس اگلی سلائیڈ کی جانب آئیے یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ سنگل رائٹ روٹیشن ٹو فکس کیس ون اچھا اب وہ جو باتیں میں کر رہا تھا نا ایلفا والی اور ایلفا کا لیفٹ چائلڈ اور اس کا پھر آگے لیفٹ سب ٹری تو اب وہ صورتحال کچھ یوں بنی یہاں پہ میں نے لیفٹ سائیڈ پہ جو ٹری بنایا ہے اس میں روٹ نوڈ میں, میں میں نے لکھا ہے کے ٹو یہ ایک خاص وجہ سے تو نہیں میں نے لکھا لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ کوڈ میں میں یہ ویریول نیمز اصل میں ایسے بناؤں گا جن کا نام کے اور کے ٹو ہوگا تو اس بنا پہ ابھی سے میں نے نوٹیشن ذرا سی چینج کر دی ہے کہ کے ٹو جو ہے یہ روٹ نوڈ ہے فی الحال اس ٹری کا یا وہ سب ٹری جس میں کے ٹو جو ہے ادھر آ کے بیلنس 2 یا مائنس ہو گیا ہے بلکہ اس کیس میں ایکچولی 2 ہوگا اور یہ وہ الفا ہے ایلفا کا لیفٹ چائلڈ کیا ہے وہ میں نے K1 کے ذریعے انڈیکیٹ کیا ہے یعنی کہ ایلفا کا جو لیفٹ سب ٹری ہے اس میں جو پہلا سب سے نوڈ ہے وہ اس کا لیفٹ چائلڈ ہوگا جو کہ K1 سے میں نے انڈیکیٹ کیا ہے اور کیس 1 یہ کہہ رہا تھا کہ جو نیا نوڈ ہے وہ ایلفا کے لیفٹ چائلڈ کے لیفٹ سب ٹری میں گیا ہے اب یہ ساری باتیں سامنے اگر رکھیں تو الفا بنا کے ٹو ایلفا کا لیفٹ چائلڈ بنا کے ون اس کا لیفٹ سب ٹری میں وہی ٹرائنگل نوٹیشن کے ذریعے دکھا رہا ہوں وہ بنا ایکس اور بکیا میں نے سب ٹریز جو ہیں وہ وائی اور زی کے ذریعے دکھائے ہیں ایکس کے اندر دیکھیے میں نے نیا نوڈ اب اس طرح دکھایا ہے کہ وہ فی الحال اس کے اندر لگ تو گیا ہے لیکن چونکہ میں یہ ٹرائنگل نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں تو میں اس کو عموماً جیسے ٹری میں دائروں والے نوڈز ہیں ویسے نہیں دکھا رہا لیکن میں ہمیں اس, اس, اس نوٹیشن سے آپ کو یہ چیز سامنے یا آپ کو واضح بات ہو گئی ہوگی کہ یہ نیا نوڈ جو ہے اس ایکس سب ٹری میں اپنی جگہ تلاش کر رہے گا کر لے گا وہ کہاں پہ اس کو جگہ ملتی ہے فی ہمیں اس سے واسطہ نہیں اب نیا نوڈ جو ہے وہ ایکس میں لگ گیا ٹو وہ کے ون اس کا لیفٹ چائلڈ ایکس جو ہے وہ اس کے لیفٹ چائلڈ کا لیفٹ سب ٹری جس میں کہ یہ نیا نوڈ چلا گیا یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو نیا نوڈ ہے یہ کے ٹو کے حساب سے بالکل لیفٹ سائیڈ پہ یعنی کہ آؤٹ سائیڈ یہ ایکس جو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں آؤٹ سائیڈ ٹری یعنی کہ باہر کی طرف دائیں جانب یہ نیا نوڈ جو ہے یہ ایکس میں کیا ہے اور بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ اگر میں اس نئے نوڈ کو وائی میں ڈال دوں تو یہ ان انسرشن ہے یہاں پہ اب وہ آؤٹ سائڈ اور ان کی بات سامنے آئی کہ ایکس میں اگر نیا نوڈ جائے گا اور اسی طرح بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اگر زی میں جو میں نے بنایا ہے اس میں نیئر نوٹ جائے گا تو یہ بھی آؤٹ انسرشن ہوگی تو دیکھیے میں نے آؤٹ انسرشن کی اور یہ میں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ روٹیشن right سے ہینڈل ہو جائے گا یہ روٹیشن میں نے اب آپ کو دکھائی ہے جس میں روٹیشن اس کے ون کے ٹو لنک پہ ہوئی ہے اور دیکھیے کیا ہوا کے ٹو جو ہے وہ نیچے آ کے ون کا رائٹ right چائلڈ بن گیا چونکہ K1 کے کے رائٹ لنک پہ اب K2 نے آنا ہے تو یہ جو Y ٹری ہے یہ اب کے کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور اس کی جو نئی پوزیشن ہے وہ کہاں پہ K2 کا لیفٹ سب ٹری اور اس کی وجہ ان آڈر ریورسل کیونکہ دیکھیے اگر یہی میں آپ سے پوچھوں کہ ان آرڈر ریورسل کیا ہے ان دونوں ٹریز کا روٹیشن سے پہلے یا بعد میں تو وہ ہے X, K1, Y, K2, Z روٹیشن کے بعد کیا ہے ایکس جس میں بے شک آپ نیا نوٹ شامل کر لیں X K1 ون وائی پھر کے اور پھر زی یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو آؤٹ سائڈ انسرشن تھی وہ کیا بنی کہ ایلفا والے نوٹ سے آپ اس کے لیفٹ چائلڈ پہ جائیں اور اس کے لیفٹ سب ٹری میں جائیں وہاں پہ اگر یہ نیا نوڈ آ جائے تو سنگل روٹیشن سے یہ اس کا بیلنس جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا بیلنس کے دوران کیا ہوا کہ پھر K1 اور کے ٹو جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں بلکہ کے جو تھا وہ اس سب ٹری کا روٹ تھا اب کے اس کا روٹ بن گیا اور وہ وائی جو انر سب ٹری تھا یعنی کہ کے ون کا رائٹ سب ٹری تھا وہ اب کے کی طرف چلا گیا ہے اور اس کی وجہ ہم نے ان آڈر ریورسل کو پرزرو کرنا ہے تو یہاں پہ روٹیشن کرنے کی بنا پہ ایک تو بیلنس ریسٹور ہوا یعنی کہ K2 کو یا K1 کو آپ دیکھیں تو ان کے بیلنس فیکٹرز اب 1 یا 0 پہ آگئے ہیں ان آڈر ٹریورسل بھی ہمارا قائم ہے اور نیا نوڈ جو ہے وہ بھی ہم نے انسرٹ کر لیا یہ ہے کیس 1 تو اب چلتے ہیں کیس 2 کی جانب تو واپس لائٹ پہ آئیے یہاں پہ س جو دوسرا تھا گروپ پہلے, پہلے گروپ کا یاد رکھیے کہ میں نے اس کے دو گروپ بنائے تھے جس میں پہلے گروپ میں میں نے کہا تھا کہ کیس 1 اور کیس 4 جبکہ کیس 2 اور کیس 3 جو تھے اس کو میں نے ایک سیپریٹ گروپ میں رکھا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ سنگل روٹیشن سے کیس 1 اور کیس 4 جو ہے وہ ہینڈل ہو جائیں گے یہاں پہ اب میں نے تھری اس طرح دکھایا ہے کہ جو نیا نوڈ ہے وہ اب کے ون جو کہ الفا ہے اس دفعہ ایلفا کے ون ہے چونکہ دیکھیے کہ میں نے ایلفا والا نوڈ یعنی کہ ون اس کے لیفٹ سب ٹری میں ایکس دکھایا ہے جبکہ اس کے رائٹ سائڈ پہ پہلے کے ٹو اور کے ٹو میں پھر میں نے Y اور زی دکھایا ہے اور زی میں اصل میں نیا نوڈ جو ہے وہ انسرٹ ہوا ہے جس کی بنا پہ زی جو ہے اب ایک لیول ڈیپ ہو گیا ہے یعنی کہ اگر پہلے Y اور زی لیول مائنس ون پہ تھے تو اب نئے نوڈ کی وجہ سے وہ لیول N پہ چلا جائے گا یعنی زی جس کی بنا پہ کے جو ہے اس کا بیلنس فیکٹر اب مائنس ہو جائے گا یہاں پہ پھر وہی بات آؤٹ سائڈ والی کہ دیکھیے نیا نوڈ جو ہے وہ ایلفا یعنی K1, کے ون right یعنی کے رائٹ right چائلڈ یعنی کے ٹو کے رائٹ سب ٹری یعنی کہ زی اس میں گیا ہے یہاں اب وہ آئی رائٹ رائٹ یا پچھلے کیس میں لیفٹ لیفٹ والی بات کہ دیکھیے نیا نوٹ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے وہ کے ون کے رائٹ چائلڈ کے رائٹ سب ٹری یعنی کہ زی میں گیا اگر تو ایسا ہے تو دیکھیے میں نے اب روٹیشن دکھائی ہے پھر کے ون اور کے ٹو میں البتہ اب دیکھیے روٹیشن کی بنا پہ کیا ہوا اس بنا پہ یہ ہوا کہ کے ٹو جو ہے اب روٹ بن گیا اور زی جو ہے وہ اس کے ساتھ اوپر آ گیا کے 1 جو ہے کے کا لیفٹ چائلڈ بن گیا اور چونکہ وائے پہلے کے کا لیفٹ چائلڈ تھا اب وہ تو رہ نہیں سکتا کیونکہ وہ تو کے ون نے جگہ لے لی وائے کہاں پہ جائے گا یقیناً ان آڈر ٹریورسل کو پرزرو کرنے کی وجہ سے وائے جو ہے وہ, وہ K1 کے کے رائٹ سب ٹری کی پوزیشن میں آ جائے گا تاکہ ان آڈر ٹریورسل جو ہے وہ برقرار رہے یہ تو تھے وہ دو کیسز جس میں وہ لیفٹ لیفٹ والا معاملہ اور رائٹ right رائٹ right والا معاملہ اور وہ اب میں نے اس طرح دکھایا ہے کہ اگر آپ ٹریز کو اس طرح بنائیں تو یہ نیا نوڈ جو ہے یہ کہاں جاتا ہے کہ وہ کے ون اگر روٹ نوڈ آپ لیں اس کے لیفٹ چائلڈ کے لیفٹ سب ٹری میں یا اس کے رائٹ right چائلڈ کے رائٹ سب ٹری میں ہم یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں دیکھیے ہم نے انسرٹ کے اندر یہ کاروائی کرنی ہے کہ انسرٹ میں جب ایک نیا نوڈ انسرٹ ہوگا تو وہیں ہم نے یہ ہائٹ اور بیلنسز کا معاملہ طے کرنا ہے اور نہ صرف یہ کہ بیلنس فیکٹرز نکالنے ہیں بلکہ ان بیلنس فیکٹرز کی بنا پر روٹیشنز کرنی ہے روٹیشن کیسے اور کب کرنی ہے کب کرنی ہے یہ تو طے پایا کہ بھائی ہم بیلنس فیکٹرز نکالیں گے کون سی اب روٹیشن کرنی ہے کیونکہ دیکھیے ہم نے سنگل روٹیشن سے کچھ تو بیلنسنگ کر لی تھی لیکن ایک کیس آیا تھا جہاں پہ یہ نہیں ہو رہا تو اب ہم فارملی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے پاس چار کیسز ہیں اس میں سے ہم نے کیس ون اور فور تو ہینڈل کر لیا اب چلتے ہیں بکیا دو کیسز میں جس میں انسرشن جو ہے وہ ان پہ ہوگی اور میں آپ کو تصویر اس خاکے سے یہ بتاتا ہوں کہ یہ ان کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ کے ذہن میں وہ تصویر بن گئی ہوگی کہ یہ ان انسرشن کا کیا مطلب ہے تو آئیے سلائڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ اب میں پہلے کیس ٹو کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ٹریز جو ہیں ان کی صورتحال کچھ یوں ہے کے ٹو جو ہے وہ روٹ ہے کے ون جو ہے وہ اس کا لیفٹ چائلڈ ہے کے ون کا لیفٹ سب ٹری ایکس جو ہے وہ ذرا چھوٹا ہے ٹو کا رائٹ right چائلڈ جو اس کا زی سب ٹری ہے وہ بھی وہ بھی ایکس کے برابر ہے اور میں نے لیولز شو کیے ہیں اور ساتھ اب میں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو نیا نوڈ ہے یہ اس وائی ٹری میں چلا گیا جس کی بنا پہ یہ وائی جو ہے یہ اب ایک اور لیول ڈیپ ہو گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیے وہ کیس ٹو کی ڈیفینیشن کیسے لاگو ہوتی ہے کے ٹو جو ہے اس کا بیلنس ٹو ہو گیا کیونکہ اس کے لیفٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ اس کے رائٹ سب ٹری سے دو کا ڈفرنس رکھتی ہے جو کہ میں نے یہاں پہ یہ لیول این مائنس ٹو لیول این مائنس ون اور لیول این کی بنا پہ دکھایا ہے کے ٹو اب ہوا ایلفا کے ون اس کا لیفٹ چائلڈ ہے لیکن دیکھیے کہ نیا نوڈ کہاں پہ گیا وہ گیا ایلفا کے لیفٹ چائلڈ یعنی کہ K1 کے ون کے رائٹ سب ٹری یعنی کہ Y میں اب اگر میں اس صورت میں سنگل روٹیشن کرتا ہوں جس کی بنا پہ K2 نیچے آ کے کے کا رائٹ چائلڈ بن جاتا ہے جو کہ میں نے اب دائیں جانب دکھایا ہے اور ان آڈیٹ ریورسل پرزرو کرنے کی وجہ سے Y جو ہے وہ K1 سے ہٹ کے دیکھیں K2 کے لیفٹ پہ آ جاتا ہے کیونکہ Y نے ہمیشہ کے اور K2 کے درمیان رہنا ہے ان آڈر ریورسل میں اس بنا پہ وہ اس کی لیفٹ سائٹ پہ آ جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیے لیولز کے حساب سے کچھ بات بنی کے نہیں کے ٹو کو دیکھیں چلے وہاں تو لیولز کی بات بن جاتی ہے کہ بھئی اس کا لیفٹ جو ہے وہ ایک زیادہ ہے رائٹ right سے یعنی کہ Y اور Z کا ڈفرنس ایک ہے البتہ K1 پہ اگر آئیں تو وہاں پہ معاملہ پھر وہی ہے کہ K1 کا رائٹ سب ٹری جو ہے وہ لیول این تک جا رہا ہے جبکہ اس کا لیفٹ والا جو سب ٹری ایکس ہے وہ لیول این مائنس ٹو تک جا رہا ہے یعنی کہ یہ سنگل روٹیشن سے بات نہیں بنی اور اس کی وجہ کیا کہ یہ جو نیا نوڈ تھا یہ ان سائڈ انسرشن والا معاملہ ہو رہا ہے یعنی کہ نیا نوڈ جو ہے وہ ایلفا نوڈ کے لیفٹ چائل یعنی کہ ون کے رائٹ سب ٹری میں جا رہا ہے اور چونکہ یہ اندرونی سب ٹری ہے Y جب ہم روٹیشن کرتے ہیں کے اور کے تو ایکس اور زی جو ہے وہ تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں لیکن یہ وائی جو ہے یہ سمپلی ایک سے ہٹ کے دوسرے کے ساتھ لگ جاتا ہے یعنی کہ کے سے ہٹ کے ٹو کے ساتھ لگتا ہے لیکن یہ اوپر نیچے نہیں ہوتا جس کی بنا پہ یہ سنگل روٹیشن سے بیلنسنگ نہیں ہو رہی یہاں پہ, پہ میں نے بات کہی تھی کہ یہ کیس جو ہے یہ ہم سنگل سے نہیں ڈبل روٹیشن سے کریں گے اور چونکہ آج وقت لیکچر کا ختم ہو گیا تو یہ کاروائی اب آئندہ ہی ہم مکمل کر سکیں گے لیکن جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ ضرور اپنی کتاب میں بلکہ انٹرنیٹ پہ اگر ہو سکے تو یہ روٹیشنز کے بارے میں پڑھیں ان کی مثالیں دیکھیں تاکہ ابھی تک جو ہم کاروائی کر چکے ہیں اور جو آئندہ کاروائی کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی تفصیلات معلوم ہو جائیں تاکہ ہم جب یہ مثالیں کریں تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کاروائی کیوں اور کیسے ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم یہ گفتگو اگلی دفعہ جاری رکھیں گے ڈبل روٹیشن کا معاملہ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس بنا پہ ہمارا ٹری جو ہے مکمل طور پہ ایویل کنڈیشن کو کیسے سیٹسفائی کرے گا تب تک خدا حافظ